الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على تيدين من بيائهم وصليم وعلى آله وصحبه يدنعين أما بعد فاوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليه الملائكه لا تخافون ولا, ولا تحزنون وبشروا بالجنة الذي كنتم تطمعون صدق الله العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي لمجواليه واصحابه صلى الله عليه وسلم صلاه سلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا شفيع المصيبين الصلاه والسلام عليك يا خاتم الانبياء والمرسلين وعلى الاله وصحبه اجمعين قرآن کریم کی جو آئے مقدس اس وقت میں نے تلاوت دی ہے صحت کا ترجمہ یہ ہے ان نپال اور ابا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پرور اللہ ہے ثم استقام پھر اس پر وہ قائم رہے تتنزل ذل الملائکہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ تو خواف والن اور فرشتے کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور ناکم کرو وہ ابشرو اور خوشخبری اور بشارت حاصل کرو جنت کی اللہ کی کن وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے عیسائیت میں ان لوگوں کا بیان بیانایا جا رہا ہے کہ جو خلوص و انتہائی نیت کے حسن اور دل کی گہرائیوں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا دل کی گہرائیوں سے تصدیق کی اور پھر وہ ایمان لانے کے بعد کسی طرح سے بھی اس طرح کے عمل سے دوچار نہیں ہوئے اور ان کی ذات سے کوئی ایسا عمل یا ایسا فیل کہ جو ایمان کے منافی ہو اس کا صدور ان سے نہیں ہوا ایمان پر اس طرح کا سبات اور ایمان پر اس طرح سے عمل جاری رہا کہ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 قول و فعیل میں یکسر تضاد نظر آتا ہے ہاں اگر استقامت کا مظاہرہ اور اجتباع کا مشاہدہ کرنا ہے تو پھر یہ صورت حال ہمیں اہل اللہ میں نظر آئی وہ جو اللہ کے ولی کہلاتے ہیں جنہیں لوگ اللہ کا دوست کہتی ہے اللہ کا محبوب کہتی ہے دوسری طرح خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور آپ کے معمولات اسی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں کیا شان تھی ان کی اور کیا ان کا فقر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 حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرزمین ہند میں جب تشریف لائے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دور ایسا دور تھا کہ اللہ کا نام لینے والا خال خال ہی نظر آتا تھا سرزمین ہند میں وہ دور تھا کہ جہاں جگہ جگہ خانے قائم کیے ہوئے تھے جہاں غیر اللہ کی پرستش شب و روز جاری و ساری تھی جہاں کفر و الحاد کا دور دورہ تھا اور ہر طرف کفر کی روشنی پھیلی ہوئی تھی ایسے نازک وقت میں حضرت خواجہ قریم نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عمل اور ان کی زندگی کے معمولات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 سرزمین ہندس نکالنے کے لیے کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس وقت ہوتی دنیاوی اعتبار سے تو وہ بھی گھٹنے ٹیک دیتی لیکن یہ روحانیت کے تاجدار اور روحانی طاقت سے مالا مال جب آپ سے ان کا سابقہ پڑا ہے تو آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ میں یہاں کوئی دنیاوی تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں میری تشریف آبوری یہاں کسی چاہو جلال اور کسی دنیاوی منصب کے حصول کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے میرا یہاں آنا ہوا ہے وہ موقع بھی آیا کہ جب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 اجمیر میں آپ نے اپنے قدم میں منت نزول سے اس کو شرب بخشا تو اس وقت کا بہت بڑا سفلی طاقتوں کا مالک جو اپنے فن میں عروج حاصل کیے ہوئے تھا رام دیو اور جس کا بہت معتقب تھا اجمیر کا راجہ بھی اس نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف اس کو پھڑکایا اور وہ اپنے گروہ کے ساتھ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا ہے اور اس نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے گفتگو شروع کی ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پہلی ہی نظر میں اس پر یہ اثر ہوا کہ وہ کچھ نہیں کر سکا تھا اور پہلی ہی نظر جب اس پر پڑی ہے تو وہ فوراً حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دوظانو ہو کر قفر سے تائب ہو کر مشربہ اسلام ہو گیا اور یہی چیز راجا کو کھٹکی کہ اتنی بڑی صفلی قوتوں کا مالک کچھ نہیں کر سکا اور ایک ہی نظر میں وہ ان کا گرویدہ ہو گیا تو اب اس نے اس وقت کے یعنی ہندوست پورے ہندوستان پر جس کی ساہرانہ قوتوں کا سکہ بیٹھا ہوا تھا راجا کے دل پر بھی اس کا بڑا جو ہے وہ اثر تھا جے پال چوگی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 قباعث بنے ان پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے حالانکہ وہ بہت سی باتیں دیکھ چکا تھا لیکن نہ صرف یہ کہ اس پر بلکہ اس کے چاہنے والوں اور اس کے ماننے والوں پر غفر و شرک کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ وہ حضرت فوجر غریم نوازن رحمۃ اللہ تعالیٰ شب و روز کے معمولات کو دیکھنے کے باوجود بھی دین اسلام کی طرف کبھی بھی جو ہے اس نے سوچا نہیں اور یہ وجہ تھی کہ اس نے یہ معاملہ اور یہ واقعہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن ہدایت اس کے نصیب میں نہیں تھی تو جے جی پال جوگی سے اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اس طرح سے یہاں ایک درویش آیا ہوا ہے کہ جس نے یہاں کے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا ہے اور ساگر کے قریب بیٹھ کر اس نے اناساگر کے پانی کو بالکل نجس کر دیا ہے اب تم اپنی قوتوں سے اس درویش کو اجمیر سے اور ہندوستان سے نکال دو چنانچہ جے پال جوگی جو ساحرانہ قوتوں کا بڑا جو ہے وہ مالک تھا اور بڑا اس کو گمنڈ تھا اس کو اپنے اس پر جو ہے بڑا کمال حاصل تھا اپنے چیلوں اور اپنے جو ہے شاگردوں کو جناب لے کر اور جادو کے جناب اثر سے وہ ہرن کی کھال پر سوار ہو کر اس طرح سے وہاں اپنے جو ہے وہ جو مقام سے روانہ ہوا اور اس کے جو شاگرد اور چیلے تھے وہ جناب جادو کے ذریعے سے یعنی ایسی بنا کر آئے کہ جیسے کہ شیروں پر سوار ہیں اپنے ہاتھوں سے جو ہے جناب آگ کے انگارے پر رہے ہیں آگ کے گولے جو ہے وہ گرا رہے ہیں اس طرح سے جناب یہ ساہرانہ جو ہے وہ چیزوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس وقت انا ساگر کے قریب تشریف فرما تھے وہاں آ آ موجود ہوا اور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 اب جناب جے جی پال جوگی جو ہے وہ اپنے جادو کے بل پر فضا میں اڑ رہا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارد گرد جو ہے وہ جناب گشت کر رہا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت اپنی رکھی ہوئی کھڑاؤں اٹھا کر فضا میں جو پھینکی ہے وہ کھڑاؤں فضا میں اڑتے ہوئے جے جی پال جوگی کے سر پر برسنا شروع ہو گئی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 کہ جسے اپنے جادو پر اس قدر قدرناک تھا اور بڑے بڑے راجا اور بڑے بڑے عمرہ اور اس دور کے بڑے بڑے اس, اس کی اپنے دلوں میں تعلیم و تقریم رکھتے تھے حضرت فوجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کرامت سے جو ہے وہ جناب اس گفر و شرک سے تائب ہو کر مشرف پر اسلام ہو جاتا ہے اور اس کا اس قدر اثر ہوتا ہے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 یہ تھا حضرت خواہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک عظیم الشان کارنامہ اور پھر اس کے بعد جس طرح سے اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ آپ نے جاری فرمایا ہے تو ہزار ایک دو ہزار نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے جناب حضرت خواجہ قریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستحک پرت پر جو ہے کفر و شرک میں مبتلا انسانیت نے جو ہے توبہ کی ہے اور اسلام کو جو ہے وہ قبول فرمایا ہے فاضر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ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 پانی نہیں لینے دیتے حضرت خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہ میرا لوٹا ہے یہ لے کر جاؤ اور کہو کہ یہ ایک لوٹا پانی کے لینے دیا جائے کہ جی مرید خاص پھر حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا وہ لوٹا لے کر انا ساگر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے ایک لوٹا بھر لینے دو حضرت بابا نے مجھے بھیجا ہے تو کہتے ہیں انہوں نے جو وہاں موجود تھے کہا کہ چلو ایک لوٹا بھر لینے دو ایک لوٹے سے کیا ہوتا ہے اس مرید خاص نے جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ لوٹا انا ساگر کے پانی میں ڈالا ہے تو جناب دیکھیے حضرت جو ہوش تھا وہ سارا پانی لوٹے میں آ جاتا ہے دریا کوش کو کو بند کر لیا جاتا ہے اور واپس آ جاتے اب وہ بڑے پریشان के جناب ایک لوٹا اور یہ تو سارا خشک ہو گیا ہے آپ کو پھر آ کر جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے معافی شافی مانگتے ہیں اور کرتے حضور وہ تو پانی وہاں کا خشک ہو گیا اب تو پانی ہے ہی نہیں اب ہم ہمیں پریشانی لاحب ہو گئی ہے آپ معاف کر دیجئے اور اس کے بعد ہم آپ کو پانی سے نہیں منع کریں گے اب جتنا چاہے پانی آپ لے لیکن وہ پانی تو واپس آ جائے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمان نے پھر اپنے اس مرید کو وہی لوٹا جو بھرا ہوا تھا لے کر بھیجا اور فرما کے اچھا اس کو اس میں ڈال وہ جاتے ہیں اور جناب جیسے ہی لوٹا الٹتے ہیں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 اسلام کی, میں, اسلام کی ترقی حصہ معمولات ہم تو ان کا نام لے کر جو ہے جناب اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھ رہے ہیں لیکن ان کی جہاں تک تعلیمات کا تعلق ہے تو اللہ اکبر وہ کیا فرماتے ہیں ان کے کیا محفوظات ہیں وہ بھی جو ہے بڑے روشن ہیں اور وہ بھی جو ہے بڑے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 یہ آپ کا فرمانا ہے یہ آپ کا آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ کے نکلنا ہے کہ جناب وہ فوراً جو ہے آ کر آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے معاف کر دیجیے لیکن غریبوں کی محبت ان کے دلوں میں ایسی جاگ ہوئی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 غربا سے محبت ہے اسی لیے تو آج دنیا ان کو غریب نواز کے نام سے یاد کرتی اصل نام تو کوئی شاید کوئی جانتا ہوگا غریب نواز خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی. نہ ہم نے ان کو دیکھا نہ ہم نے جو ان کے خاندان کے کسی فرد سے ملے لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لقب ہی کو آپ اسی پر آپ غور کر لیں تو دیکھ لیں کہ ہر کس و ہر عام و خاک